لال تکتا ماہ سیام جو نیکیوں کا مہینہ ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے صالحین کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے اللہ میں اپنے رج البدادی رحم اللہ رمضان کی آمد پر یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کو بھیج کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یامن طالت فاروب و مختلف سوال رہا اے وہ شخص جو ایک عرص ادراض سے ہم سے دور تھا غیر حاضر تھا کچھ سے مصالحت اور صلح کا وقت آ چکا اب بھی میرے قریب آ جا اور یہ موسم کچھ سے سچی دوستی قائم کرنے کا ہے اور حقیقی صلح کرنے کا ہے یا من دامت خسارت اکوات تجارت الراب اے وہ شخص جو ہمیشہ گھاٹی کا سودا کرتا رہا تیرے لیے نفع بخش تجارت کا موسم آ چکا ہے ایک ایسا موسم ایسے اوقات اور ایسے شب و روز جن کے ہر پل کی تجارت نفع بخش ہے نفع بخش کیوں نہ ہو رسول کریم طل وسلم کا فرمان ہے کہ تو فقہ ابواجین الجنان اللہ بفی ابوا الران اس مہینے کی آمد سے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پورا مہینہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں بند نہیں ہوتے عبادت کرنے والوں کے لیے اور نیکیاں سر انجام دینے والوں کے لیے یہ مستقل بشارت موجود ہے دروازے کھلے ہیں اور تم جد و اشتہار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تو اللہ جہندم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پورے مہینہ بند ہی رہتے ہیں ایک گناہ انسان کے لیے جہنم کے داخلے کا خوف برقرار ہے لیکن دروازے بند ہیں اب بھی رجوع کر لو اور نفا بنش تجارت اختیار کر لو اور اپنی محنت کے ساتھ جنت کا حصول اور جنت کی طلب ممکن بنا لو جو کہ اس باہ مقدس میں بہت ہی آسان ہے تو عمل بھی اشیاطین نفع وقت تجارت کیوں نہ ہو شیاتین کو مقیت کر دیا جاتا ہے جکڑ دیا جاتا ہے اور شیاطین ہی اس سرزلی پر فتنے اور شرور گناہ اور معصیتیں پھیلانے کا محرک بنتے ہیں آ, کچھ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے انسانی شیطان جنہیں شیطانوں کی صحبت کی بنا پر خود بھی ش... خود بھی شیطان بن چکے ہوتے ہیں تو یہ یقینی طور پر نفا بخش تجارت کا ایک موسم ہے جس کا آغاز ہو چکا دی منعدن اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے فرشتے پکار بھی رہے اور دعائیں بھی کر رہے ہیں یا باقی اکبل ویاباد یہ شر اقصر اے خیر کے طالب غیر کی کوشش کرنے والے شاباش آگے بڑھتا جا اور امان اطاعت کے ذریعے ایک تقدم اور سبقت اختیار کرتا جا بیا باد یہ شر اقصر اور اے شر کے طالب ماہ مبارک میں بھی اگر تو باسی تو مل چھڑا ہوا ہے تو پھر ایسی کاٹے کی تجارت ہے کہ دفعہ تک رسائی ممکن نہیں ہوگی جو شخص اسماہ مقدس کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے جو شخص نفا وقت تجارت کے ان دنوں میں گھاٹے کے سودے کر گئے اس کے لیے نفع کی طرف آنا ممکن نہیں نفع وقت تجارت کے ایام ہیں یہ نفع کتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلو عمل ابن آدم العمول کے سولی وانا ایسی بھائی آدم کا بیٹا جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا عجر بڑھایا جاتا ہے اس کے ایک نیکی کا جل ایک نیکی کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کو دس گنا کر دیا جاتا ہے بلکہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ایک انسان ایک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی خشیت کو اس کی علاقت کو تعلق باللہ کو اس کے اخلاص اور تقوی کو اور عبادت میں اتباع سنت کے جذبہ کو دیکھتا ہے اور اسی کی مقدار میں اس کا ادر بڑھاتا ہے اور فرشتوں کو اس اجر کی آگاہی دی گئی ہے ناچہ ہر میں کم از کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا تک بڑھتی یہ بھی بڑی نفا بڑھتی ہے ایک انسان اگر حج کرنے جائے اور پورے طلبا کا مظاہرہ کرے اخلاص پر قائم ہو اور سارے مناسب کی ادائیگی میں سنت کی اتباڑ سات سو حج لے کر لوٹتا ہے بڑی منفرد و خجارت ہے مگر جہاں تک روزے کی بات ہے تو کیا کہنا اللہ پاک مارتے کہ بھائی اتنا ہو لی وہ یہ میرے لیے ہے ایک ایسی حفاظت جو خالص میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے یہ جمرہ بڑا عبیم و شان ہے اور کچھ وظاہر چاہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے جس کا ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ ہر میکی میں اجر کے اضافے کی ایک مقدار ہے جو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک مگر روزہ اس مقدار کی حدود سے بالا تر ہے روزے میں ادر و ثواب میں حدود نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ادار فرمائے گا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کی عطا کیسی ہوگی اس کی ثقافت کیسی ہوگی یہ بات اثر بڑی نفا وقت تجارت کے اگیان ہے کہ روزوں کا اجر غیر پا دوں گا کہ اللہ ہی ادا فرمائے گا روزوں کے اجر و ثواب کی اطلاع اور آگاہی فرشتوں کو حاصل نہیں ہے فرشتوں جو المانا اور عمالا کے نام سے موسوم ہیں انہیں ہر عمل کے اجر سے آگاہ کیا گیا ہے مگر عہدے کا اجر چھپا لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے میں ایک خصوصی تعلق تذریعہ ہے اور اللہ کیا عطا فرماتا ہے اس کی اطلاع نہیں دی گئی ایک عجیب دو طرفہ تعلق ہے اندازہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل مخفی اور سروی رہے اور سروی رہتا ہے مخفی رہتا ہے ہر عمل نظر آتا ہے نماز ہے حج ہے عمرہ ہے جہاد ہے سب دکھائی دیتا ہے روزہ دکھائی نہیں دیتا جی خان صدن ایک مختلف معاملہ جس کا تعلق بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے فعل نہ یہ میرے لیے اس کی وضاحت اور حدیث میں موجود ہے کہ طور کا تعینہ ہو وہ شرابہ ہو وہ کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات نفس میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا حالانکہ تنہائی میسر ہوتی ہیں حالت خشک ہے اور پیٹ میں بھوک اور فاقہ ہے گھر میں تنہا है انواع و اقسام کی نیند جاز میں نظر آئی مگر وہ ان سب سے یکسر گریزا رہتا ہے تو باقیہ دن یہ ایک ایسا سردی معاملہ جو خالق اور محروق کے نام ہے اللہ تعالی نے اس کا سلا یہ دیا کہ اس کے اجر کو بھی راز بنا لیا جس سے فرشتوں کو بھی آگاہی نہیں دی گئی یہ جی رودے کا ترز ہے اس کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور اگر یہ سال معروف رہو گی تو اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا پتہ نہیں وہ اگلا سال آئے یا نہ آئے کون سا انسان کب قبر کی تاریخی میں چلا جائے اور قبر کی فہشتوں کا شکار ہو جائے کسی کو علم نہیں ہے. تو موقع تو بالکل ایک نخت سامنے موجود ہے اس بے تحاشہ اجر کو سمیٹنے کے لیے اس کا ثواب محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے ہر بی سات سو گنا تک بڑھ سکتی ہے مگر روزہ اس سے بھی کہیں زیادہ تو اس کو پانے کی تو دو دو انسان یہ سوچے کہ روزے کا راز کیوں ہے اس لیے کہ بندے کا عمل راز ہے ہو سکتا ہے انسان نے سہری نہ کی اور بھوک سے نہیں ہو مگر روزے سے ہو اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اس راز کو افشا نہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اجر کا راز رکھے اور وہ وقفی اجر بندے کو اہداف روا دے اور بندہ اگر اس راز کو توڑ دے فاش کر دے دنیا والوں کو بتاتا دا کرے کہ راز سہری نہیں کی اور بھوک سے برا حال ہے پیاز سے برا حال جس کا فائدہ کوئی نہیں سوائے بے وقوفی اور بڑے درجے کی حفاظت کے جس کو بتاؤ گے وہ آپ کا کیا سنبھال لے گا کیا آپ کو گرا دے گا پلا دے گا سوائے اس کے کہ آپ نے اس راز کو توڑ دیا اس راز کو فاش کر دیا جو روزے کی عظمت کا باعث ہے ہو میرا کہ بندہ اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اندر ہی رکھو اس کیفیت کو ایک راز بنا کر رکھو تاکہ جو روزے کا اجر ہے ایک راز کی صورت میں وہ پوری طرح حاصل ہو جائے رسول اللہ برندرس کا قربان جو روحاشر کا دکھاوے کا روزہ شرک اگر آپ کے روزے میں ٹڈورا بیٹھو گے ہر قص و ناقص کے سامنے اپنی کیفیت ظاہر کرو گے یہ ایک دکھاوی کی صورت ہے اپنا تخبہ جھاڑنے کی صورت ہے جو کہ شرک ہے اور شرک جب کسی عمل میں شامل ہو جائے تو اس کا پیڑا فرق کر دیتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو بے مقصد اور بے وجہ اس سوال کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو یہ ایک ایسا تمین ہے جو رودے کو حاصل ہے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے فہم نہ ہو لیبا نہ کسی بھائی اللہ کہ رودہ میرے لیے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے میں نے جزا دینی ہے اس کے دو مخہوم ہیں دو معنی ہیں ایک اللہ رب الزد نے جزا دینی ہے فرشتوں نے دے کسی اور نے دے باقی سارے اعمال کی جزا دینے پر فرشتے معمول مکلف ہیں اللہ پرباک روزے کی جزا میں نے دینی. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ روزے کی جزا میں نے خطمند دے یہ میرا معنی ہے اس کی جزا میں دوں گا بشرطے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی معنی نہ ہو جو آپ کی طرف سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آپ ریاکار بن جائیں آپ روزہ رکھ کر بھی سنت کے دشمن بن جائیں تو یہ ایک ایسی ایسا معنی ہے ایسی رکاوٹ ہو کہ اجر و ثواب کے سارے سلسلے موقوب ہو جائیں سنت کی اتباع ہو اخلاص کی حفاظت ہو اور جو ہدے کی شرریت ہے اس کا پوری طرح تحفظ ہو تو اللہ فرما رہے کہ میں نے عید کی جزا دینی ہے یہ میرا وعدہ ہے مراسل اللہ ہے اللہ سے پڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے اور یہ ایک ایسا اجر ہے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں اللہ تعالیٰ کا حق وعدہ کہ میں نے اس کی جزا دینی ہے بہت سے علماء بالخصوص سبیان میں رحمہ اللہ اور ایک عظیم سعید رحمہ اللہ اس حدیث کا معنی بڑی مزاحت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رودے کی جزا اور رودے کا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے جو رودے کی خصوصیت ہے خصوصیت اس طرح صحیح بخاری کی ایک اور, اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے رسول اللہ نے فرمایا اسی بھائی ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے اے انسان تو کتنے گناہ کرتا ہے تو یہ اس کا احساس نہیں تو تیرے جو جو ہیں، یہ امر جو ہے یہ نمازے ہیں صداحت ہیں ذگاوات ہیں جو ہمراہ یہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے حسنات یہ ہے میرا سیاحت یہ نیکیاں امال صالحہ گناہوں کو ہیں اور یہ امال صالح کا اجر بغیر اسلام کے دور میں ایک واقعہ پیش ہے ایک شخص کی نماز میں مسجد میں داخل ہوا روتا پیٹ میں برباد ہو گیا آپ نے کچھ پوچھا ماں تمہیں کس چیز نے برباد کر دیا کس چیز نے تباہ کر دیا اس نے اپنا ہولدار اس کا بیان کیا کہ میں مسجد کی طرف آ رہا تھا راستے میں لوٹی تنہا مل گئی اور میں نے اس کے ساتھ چھونے کی حد تک کچھ ناشائستہ حرکت کر لی گناہ کا انتخاب کر لیا میں برباد ہو گیا یار رسوم رسم میرے لیے کیا حق ہے کیا حکم ہے میرے لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ وہ ماین ہوا ان کا اپنی خواہش سے نہیں بولتے اس دین کے معاملے میں جب بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتے ہیں تاکہ اس دین میں کسی کی خواہش شامل نہ ہو اور یہ دین دین خالص رہے اللہ دین الخالص خبردار فدہ کے لیے دین خالص ہے جو اللہ قبول کرتا ہے بلاوٹیں گھر گے اپنی رائے کی کسی اور کی رائے کی برادری کے رواجوں کی باپ دادا کی اخواج اور باتوں کی یہ دین خالص نہیں رہے گا اور قابل قبول نہ ہو گا سب سے پہرم خواہش محمد الرسول الباض وسلم کے مگر اس دین میں وہ بھی نہیں چلتی آپ نے خاموش خاموشی اختیار کی اس روتے پیٹتے شخص کو کوئی تسلی دے دیتے کشبرا دے دیتے مگر آسمان سے انکشاف ہی نہیں ہوا اس سے آپ کیا بات کرتے وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا اپنے آپ کو کوستا رہا کہ میں نے اپنی حرکت سے اللہ کے پیارے پہ ہمر کو بھی پریشان کر دیا چراشے اٹھ کر جانے لگا بڑے بوجر قدموں کے ساتھ اور جو ہی وہ نظروں سے ہوا اللہ کی وحی آگے آپ نے اس کو بلا بھیجا اور کہ اللہ صلی اللہ علیہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جی پڑھی ہے پر ماں کہ تیر یہ نماز یہ دیکھ اس نے اس گناہ کو بٹھا دیا تھے کیوں نہ سیاحت گناہوں کو مٹا ڈالتی چلے پن نے راما جی گفارا ہر عمل کی یہ عظیم جزا ہے کہ گناہوں کا کفارہ بنتی بنتا ہے بنتا حج کرتا ہے عبرے کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے بات صاف کر دیتا ہے اور یہ ایک عظیم صلح ہے اب جنت میں جانے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس جنت کے دروازات حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس تو ایک ہی عمل ہے جس کی جزا اللہ نے دینی ہے یہ کفارے میں خرچ نہیں ہوگا بلکہ میں بھی اس کی جزا دینی اس کا بدلہ دینا ہر عمل کفارے میں خرچ ہو سکتا ہے نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور صدقات ہیں یہ گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو سکتے ہیں استعمال ہو سکتے ہیں مگر رودا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا میں نے دینی ہے میرا فائدہ ہے یہ پھر جنت کے حصول اور جنت کے درجات دراجات کے حصول کا باعث بنے گا اور یہ ایک ایسی عظیم سعادت ہے فضیرت اور برتری ہے رودے کے لیے جو کسی اور عمل کو حاصل نہیں یہ روزہ موجود ہے سیام موجود ہے اس برتری اور تخوہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو ورنہ اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا پر ہو سکتا ہے اس سال کی آمد سے قبل موت اپنے پنجے سیلے میں کاٹ دے اور بندہ قبر کی تنہائی میں چلا جائے اور پھر عمل کرنے کا موقع ہی نہ رہے کہ میں یام تو ہنیمتر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ گل احمد گفار ہو ہر عمل کے لیے گفارا ہونا ہے باب و قادر ایک انسان کا عمل بطور ایک خرج ہو جائے گا اور یہ قیامت کی ایک بھیانک گڑی ہے جب ہار کے کائنات کنترا پر ظالم اور مضدور کو کھڑا کر لے سالم کون ہے غیبت کرنے والا چوریا کرنے والا ظالم کون ہے اللہ کے بندوں پر الزام تلاشیاں کرنے والا ظالم کون ہے لوگوں کو گاریاں دینے والا ظالم کون ہے لوگوں کو ناحق مارنے والا قتل کرنے والا ظالم کون ہے لوگوں کے ساتھ مالی دھوکہ اور فراڈ کرنے والا اور جس کے ساتھ یہ حرکات کی وہ مزلوں ہے رزت نے زالم اور بڑا کر لے قائم کرنے کے لیے اور انصاف فراہم کرنے کے لیے بحوق کا ادا کرو اور اس میں ظلم کا قائم اختیار نہ کرو کیونکہ قیامت کی اللہ رب العزت انصاف فراہم کرے گا ایک بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مار دیا کو ٹکر مار دی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن دونوں کو جمع کرے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو حکم دے گا کہ جب تک چاہے اس کو رنتی رہے اور اس کو مارتی رہے اور جب تک پرسکو ہوگی اور سمجھے گی کہ تیرا انصاف مہیا ہو گیا ہے تب اس کو چھوڑنا حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے مگر حقوق کا معاملہ ایسا کڑا ہے کہ چند عزت جانوروں کے مابین بھی عدل غائب کرے گا تو انسان تو مکلف ہے ایک مکلف مخلوق ہے ان کے مابین کس باریک بینی سے عدل غائب ہو گئے چرانچے تصفیہ کیسے ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ, اللہ نے اللہ اللہ شاہ روایا کہ قیامت کے مظالم کا تسویہ دنیا کی کرنسی سے نہیں ہوگا حشر کے میں دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی بلکہ اس دن تصویر جو ہے بالحسنات اور بس سیاحت ہوگا نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ جو ہے وہ ظالم کو دے گا ہر ایک نیکی پر آ کر معاملہ رک جائے گا اور وہ روزہ ہے جس کی جزا دینا کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کس کی جزا میں نے دینی ہے چنانچہ اگر وہ روزہ تمام رکاوٹوں سے پاک ہے نہ کسی شرک کا ارتکاب ہے نہ کسی شک و شبا کا ارتکاب ہے نہ خلاق سنت کسی امر کا ارتکاب ہے نہ کوئی ریاکاری کا عنصر ہے بلکہ بالکل پاک اور صاف روزہ ہے یہ اجر کا باعث بنے گا یہ حقوق کے تصویر تقسیم نہیں ہوگا فائن نہ رہی کی عبادت میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی تو جی سارے آباد حقوق کے تصویر میں خرچ ہو سکتے ہیں مگر روزہ اگر تمام رکاوٹوں سے پاک ہے اور صاف ستھرا ہے تو اللہ اس کو ایسا قبول کرے گا کہ اس کو خرچ نہیں ہونے دے گا بلکہ یہ بندے کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا تو یہ ایک طبیعت ہے اس روزے کے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے تو یہ ایام موجود ہے چوڑے کو حریمت قرار دیا جائے اور اپنے رودے کو سارے عوارش سے با کو صاف بنا کر عند اللہ قبولیت کا ایک سبب بنایا جائے ذریعہ بنایا جائے ورنہ سارے آئندہ کا انتظار بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے اس وقت تمام تر آب و تب کے ساتھ ماہ سیام موجود ہے اور یہ عظیم نیک تمام عظمتوں کے ساتھ موجود ہے جن کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سارے فضائد اور محاصر حاصل ہو جائیں اتنی یتیم کی اور مہنگی عبادت اس کا ایک تو یہ بھی ہے جیسا کہ نبی علیہ اسلام کی حدیث ہے کہ دلائی اور طرح بتا دے گا فیکر کہ باس سیان میں الدارز روزانہ اپنے کچھ بندوں کی گرد نے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور یہ معاملہ ہر رات پیش آتا ہے ہر رات یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اللہ رکنزم اپنے بہت سے بندوں کی گرد نے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ان کی تعداد بھی معصور نہیں ہے غیر محدود تعداد جو بندہ اپنے دن بھر کے معبول شریعت کے مطابق بنا لے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسم کے سارے آداد شریک ہیں آنکھیں بھی شریک ہیں کان بھی شریک ہے زبان بھی شریک ہے پیٹ بھی شریک ہے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہے شرمگاہ بھی شریک ہے سارے آدھا شریک ہیں ان سارے آدھا کی سلامتی اور پاکیز کی عدے کی قبولیت کا باعث بنے گا کہ بندہ اپنی تمام شہوات کو چھوڑ دے آنکھوں کی حفاظت کرے کانوں کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرے ہر عزر کی حفاظت کرے اور اس طرح اپنا پورا دن گزارنے میں کامیاب ہو جائے پورا دن گزارنے میں اس طرح کامیاب ہو جائے سارے آگا کی حفاظت کے ساتھ اللہ رجب نے یہاں بعض الرمایہ صرف کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ایک بندہ اس کی پوری جو زندگی ہے پوری عمر ہے ساٹھ سال ستر سال نوے سال یہ ماہ سیان ہی ہے روزے کا مہینہ ہی ہے اس لحاظ سے کہ روزے میں تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کانوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے مگر روزہ قابل قبول نہیں ہوگا اور بندہ اگر پوری عمر اپنے سارے آگاہ کی حفاظت کرے تو پوری عمر اس کا روزہ ہے اور ہر روزے کے بعد عید ہے ہر رمضان کے بعد عید ہے اور جو بندہ ستر اسی سال گزار کے مرے گا تو اس کا یومِ موت جو ہے وہ یومِ عید ہوگا وہ تمام اپنے آدھا کے تحفظ کا مظاہرہ کرتا رہا کانوں کی حفاظت کرتا رہا آنکوں کی کرتا رہا تو اس کی بہت پیام عید ہوگی اور عید کی نوید ہوگی اور یہ ایک ایک بڑا عجیب محوم ہے جو انتہائی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کیونکہ رمضان کے بعد عید کا آنا ضروری ہے تو بندہ اگر پوری عمر کو رمضان ہی بنا لے رمضان کی طرح سارے حفاظت شروع کر دے تو اس کی بہت یقین یوم عید ہوگی اور روزے دار کے دو, دو موقعوں پر خوش کر دیتا ہے اور خوش کر دے گا ایک افطار کے وقت الفاق اقسام کی نیم کے سامنے چنی ہوئی ہیں اور ان کو کھانے کا وقت آ چکا یہ ایک روحانی خوشی کا باعث ہوگا خوشی کا پہلو یہ ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت بہت سے بندوں کی گھر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یہ سوچ بھی خوشی کا باعث ہوگی کہ روزہ اپنے سارے آداب کے ساتھ پورا کر لیا اللہ تعالی کی رحم سے یہ امید اور یہ دعائیں برقرار ہیں اللہ تعالیٰ اتنی خوشی ہے تاپر باد اصل خوشی دنیا کی نیختوں کی نہیں بلکہ اصل خوشی جہنم سے آزادی کی خوشی من بن ذخیرہ جنت فقط فاس ہماری فہرست میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یہ خوشی ہے افطار کے وقت کی کہ اللہ اپنے بندوں کو خوش کر دیتا ہے یہ خوشی روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے اور مانوی بھی, بھی ہے دوسری خوشی ابتدا رب ہی جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ دے گا اپنے رب سے جا ملے گا جو اس کا یومِ موت ہے جو ہر شخص کو لاحق ہوگا ہر شخص موت اور فنا کا شکار ہوگا اللہ تعالیٰ اس رقم روزہ دار بندوں کو خوش کر دے گا تو یہاں سائم کا معنی کیا ہوگا وہ روزے دار جس کے سارے جسم پر روزہ ہوتا ہے صرف پیٹ کا نہیں منہ اور زبان کا نہیں بلکہ پورا جسم روزے میں شریک ہوتا ہے اور پورا جسم روزے دار ہوتا ہے حفاظت کرتا ہے جسم کے سارے ادا کی جب یہ بندہ دنیا کو چھوڑے گا تو اللہ اس موقع پر اس کو خوش کر دے گا حالانکہ وہ بڑا تکلیف دے باپ بھائی روزے کا تئیر ہے کہ اللہ حدن عزت اس موقعے اس بندے کو خوش کر دے تو ہر رات اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہیں یہ مواقع موجود ہیں روزے ابھی کافی تعداد میں موجود ہیں ان کا بخوبی حق ادا کر کے اس خصوصیت کو سمیٹا جائے ورنہ اگلے سال یہ خصوصیت آئے گی اور نامعلوم اس وقت تم کہاں ہوں گے اور کیا حالت اور کیا کیفیت ہوگی کتنے ہی لوگ ہیں جو ماہ سیام سے دو دن قبر موجود تھے خوش تھے مگر ایک دن پہلے وہ قبر کی تنہائیوں کا شکار ہو چکے اور اس عظیم نیکی سے محروم کر دیے گئے اللہ پاک نے شہادت ہمیں عطا روا دی اگر اس کو کھونے کی کوشش کریں گے تو یہ مرنے درجے کی محرومی ہوگی اور ایسی ثقافت ہوگی کہ دنیا کی کوئی تجارت گھاٹے کو دور نہیں کر سکے گا تو نفع کے سودے کے ایام موجود ہیں اور رحمتیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے نظور کا مہینہ ہے ان سے خوب استفادہ کیا جائے اور ان تبیزات کو سمیٹا جائے جو باہر سیام میں موجود حسین روزہ لوگوں ڈھال ہے اور جہنم کے مقابلے میں ایسا مل ہے کہ جہنم کی آگ کو عبور کر کے تم تک پہنچ ہی نہیں سکے اس کو ڈھال بنا لو تم ڈھال بنا لو قیامت کے دن یہ ڈھال بن جائے گا آج ڈھال بنا لو ماسیتوں کے جلات اور گناہوں کے جلات جیسا کہ نویر اسلام کی حدیث ہے کہ ادا کا یوم و سو فلاف جب تمہارا روزہ ہو تو کسی فسق و فجور کا انتظار نہ کرو اور نہ چیخو چلاؤ نہ شور مچاؤ بلکہ پر سکون رہو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں کہ انصاف پر یہ انسائی اور اگر کوئی شخص تم سے جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو یا جی لڑنے پر آمادہ ہو اس کی کڑوی باتیں سن لو سن لو اور اور سب سے کام لے لو اتنا کہہ کر خاموش ہو جاؤ میرا روزہ ہے ہے یہ ڈھار بنانے کا مقابلے میں روزے کو سامنے کر دے کوئی معصیت آئے کسی معصیت کی دعوت آئے روزے کو ڈھال بنا لے اس کی آڑ میں چھپ جائے اس معصیت سے بچ جائے روزے کو ایسی دیوار بنا لے کہ اس کو عبور کر کے ماشیت تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو یہ بھی ایک طبیعت ہے کہ روزہ ٹھاک بن جائے گا جب زیامت ہوگی معاشرے کے میدان میں سارے امریک جمع ہو گیا اور ایک عجیب روحان کی گہریت ہوگی اور سامنے جہنم کی تہذیب دی آگ لا کے کھڑی کر دی جائے گی جہنم کو کھڑا کر دیا جائے گا یوں تھا جہنم یوم یومت كل ہر پروگرام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی جہنم کو کھینچنے کے لیے جس سے جہنم کی عظمت اور حیمت کا اندازہ کیجیے اسے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا جو گاریاں نکلیں گی انسانوں پر ہے ایک ہر وہ شخص من آخر جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور پکارا اور دوسرا ہر وہ شخص جو زمین میں اکڑتا تھا اور تکبر کرتا تھا اور تیسرا تصویریں بنانے والے اور تصویریں بن بنوانے والے ان پر میں مکلف کی گئی ہوں کہ میں ان کو ابھی سے اچھا کر چند میں پھینک دوں لیکن اگر روزہ اس کے سارے حقوق کی ادائیگی ہو ہوگی تو یہ ڈھال بن جائے گا سارے لوگ پریشان ہوں گے روزے دار پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا روزہ ان کے لیے ڈھال بن جائے گا یہ تو یہ روزہ ہی کا ہے یہ ماہ سیام موجود ہے یہ ایام موجود ہیں دن موجود ہے با کثرت سے موجود کی تلاوت کرتے اور جب رات شروع ہوتی تو رات تو موسم بہار ہے روزے دار کے لیے آپ رات کا قیام فرماتے ترابی کا اہتمام کرتے ترابی سے فارغ ہوتے جہریل اور جاگتے ہی آخراتے آپ مکمل جاگتے اور بالکل نہ سوتے یہ راتیں جو ہیں یہ فصل بہار ہیں روزے دار کے لیے چنانچہ آپ روزے سے ہوتے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے جبریل امین آ جاتے رسول اللہ خیر خیر اللہ رسول اللہ کے پیارے میں عمر کثرت سے ثقافت کرتے دن میں بھی رات میں بھی مغ جبریل آتے اور قرآن کا دور کر کے چلے جاتے تو اللہ کے پیارے میں عمر اور کثرت کے ساتھ اور شد و رد کے ساتھ ثقافت شروع کر دیتے روزہ تلاوت قرآن روزہ تلاوت قرآن تلاوت قرآن اور سخاوت جو ممکن ہو جو ثقافت ہو اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ حرج کے تفریحات عملی اعتبار سے روزہ رکھنا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور صدقہ دینا اللہ کی راہ میں جو بھی اللہ توفیق دے سائلین کو اور جو بھی مستحجین ان میں جو ہے وہ اپنا مال تقسیم کرنا روزے کے میں سے ہے اور اللہ کے پیارے اور اور اور دوسری دوسری کوئی گھڑی سے خالی نہ ہو ذکر تو ہر حال میں ہو سکتا ہے اور اللہ کے پیارے سے سوال بھی ہوا کون سے روزہ سب سے افضل ہے اور کہ وہ روزہ جس کا اللہ کا زیادہ ذکر ہو کوئی نہ کوئی نیکی جاری ہو اور کچھ نہیں تو ذکر اللہ ہی جاری ہو قرآن پاک صرف صالحین تو تین تین دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے اور بعض سے ایک دن میں بھی ختم کرنا آتا ہے حالانکہ عام دنوں میں تین دن سے زیادہ لگانے چاہیے مگر رمضان اس سے الگ ہے رمضان اس سے مسا ہے آپ قرآن پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں چاہے ایک دن میں ختم ہو جائے کثرت تلاوت یہاں مطلوب ہے کیونکہ الطار العزت نے رمضان ہی کا انتخاب کیا قرآن کے کی نزول کے لیے جس کا معنی ہے کہ رمضان اور قرآن ان کا دونوں کا بڑا گہرا ساتھ ہے اور گہرا تعلق ہے اللہ پاک میں حقوق کو ادا کی توبی ادا پرواد ان بندوں میں تک تعی مہینہ جاری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جان دینے کی توفیق اللہ فرما اور جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو اللہ رب السط ہمارے لیے اپنی محبت اپنی رحمت اور ان گردنوں کو سے آزادی کا فیصلہ فرما چکا ہو اخوری واحر الحمد رب العالمين